أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلِّ على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر اللہ القیم ولاکن اکثر الناس صیل علموم صدق اللہ العظیم محترم بزرگو دوستوں اور بھائیو اور میری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ سبق میں ہم نے اسلامی معاشرے کی بناوٹ و صاف کو بیان کیا اور جہری معاشرے کے وجود اور نقائص پر تفصیل سے بات گزشتہ سے پیوستہ درس کی طرح ایک بار پھر تکرار سے عرض کر گا لا الہ الا اللہ اسلام کا رکن اول ہے اور اسی رکن اول کا جز ثانی محمد الرسول اللہ ہے اسلامی معاشرے کا مکمل وجود اسی کلمے سے منسلک ہے جس قدر اس کلمہ پر مسلمانوں کا اقرار و عمل مضبوط تر ہوگا وجود کی نس, نس میں کلمہ سرایت کر چکا ہوگا احساس و شعور کے تمام سلسلے اسی کلمے سے روشنی لے کر پھوٹتے ہوں گے کردار و گفتار کی تمام راہیں اسی کلمے کی اجازت اور رہنمائی سے وقوع پذیر ہوتی ہوں گی اس قدر اسلامی معاشرہ اور جماعت محمد اتنی ہی طاقتور مضبوط فعال اور صالح با کردار نظر آئے گی جب مسلمان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت والی دو شہادتیں اپنے قول سے دے دیتا ہے تو پھر اسلام کے تمام ارکان تمام ستون تمام شہادتوں کی طلب اور انہی گواہیوں کے تقاضوں سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ملائکہ پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان روز جزا و سزا پر ایمان تقدیر خیر و شر پر ایمان روزہ حج حجوات جہاد پر ایمان پھر حدود و تعزیرات حلال و حرام معاملات قوانین اور اسلامی ہدایات ان سب کی ساس و بنیاد تو شادتے جو آپ دے چکے ہیں ان سب کا مرکز و محور ہے وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ نے دی اور صحابہ نے رسول خدا کی تعلیم پر تعمیل کر کے دکھائی صحب کرام نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا وہی اسلامی معاشرے کے وجود کے لیے رہنما ہوگا جب اس رہنما سے جب اس رہنمائی سے ایک کردار ابھر کر سامنے آئے گا اس کردار سے جو معاشرہ وجود پائے گا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا سامعین گرامی قد مختصر یہ کہ کلمہ طیبہ ہی ایسے مکمل نظام کی بنیاد ٹھہرتا ہے جس پر اسلامی زندگی کی تمام ضروریات کی تعمیر ہوتی ہے اور جو اس کے ماں سے با ہوگا کلمہ طیبہ سے ہٹ کر ہوگا وہ ہر گز ہرگز ہر گز اسلامی نہیں ہوگا بلکہ جاہلی معاشرہ ہوگا اس اسلامی اصول اور بنیاد میں کچھ اور خلط ملط کیا جائے یا کسی نئی پرانی روایات کا پابند لگا دیا جائے یا پھر اسلام کی اس بنیاد کے ساتھ کسی اور بنیاد کو اٹھا دیا جائے اس پر کھڑی ہونے والی عمارت اسلامی اسوا کی نمائندہ عمارت نہیں کہلائے گی ارشاد ربانی ہے ان الحکم اللہ امر اللہ تابد اللہ ذالک الدین القیم اکثر اللہ حق حقمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے میں یوتر رسول فقت عطا اللہ پمن کا جو رسول اللہ کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاط کی اور جو اللہ کی اتاد سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تم ان کے عمل تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے یہ مختصر مختصر اور دو ٹوک اللہ کا فیصلہ ہے دین حق کی جانب سے اہل ایمان کے لیے اس آیت کریمہ سے اہل ایمان کے لیے بہت کچھ واضح کیا گیا ہے اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اسلامی معاشرے کے بارے میں واضح رحم تعجن کرتا ہے اس آیت سے مسلم معاشرے کی فطرت کے تعین میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور اسی اسی سے مسلم معاشرے کی انہی آیات سے مسلم معاشرے کے طریقہ تعمیر کی نشاندہی ہوتی ہے اور اسی انہی آیات سے جاہل معاشرے کے ساتھ ربا رکھے جانے والے رویے کا بھی تعن ہوتا ہے اور انہی آیات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عمل معاشرے کو بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے یہی وہ قرانی اور آسمانی ہدایات و احکامات ہیں جو اسلام کی خاطر چلنے والی تحریک کا عثوہ ہے مسلم معاشرے کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اور حاکمیت پر اس معاشرے نے قائم رہنا ہے انسانی عقائد عبادات معاملات رسم و رواج قوانین و ضوابط اسی کے ساتھ باندھنے ہیں یعنی اسی حکم سے ان سب عقائد و معاملات کو جوڑے جانا ہے جو قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے فرمایا دو دو معبود نہ بنا بیٹھنا وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اس لیے بس مجھ سے ڈرا کرو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاط ہر حال میں لازم ہے کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اور اسے ڈرتے ہو کل ان سلاتی ونو سکی رب محماتی لا شریق لہوی زی ک انا اولمسلم <المسلمين> کہہ دو بے شک میری نماز میری عبادت میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے جو کچھ بھی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردیگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں بندہ ہوں اب قرآن کہہ رہا ہے غور سے سنیے توجہ دیجئے قرآن کی نایات کو قرآن تم سے توجہ مانگ رہا ہے کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک بھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے دین طے کر دیا جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا قرآن کی سایہ میں کافروں کو اس بات پر قصور وار ٹھہرایا گیا اور اللہ نے نہایت غصے کا فیصلہ غصے کا اظہار فرمایا کرمت الفص نہایت غصے کا اظہار کہ یہ قوانین بناتے جو میں رب نے قوانین زمین کو چلانے زمین پر انسانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قوانین بنائے انہیں مسترد کر کے ان سے انحراف کر کے یہ ظالم تو اللہ کے مقابلے میں قوانین ترتیب دے رہے ہیں جب کفار پر اللہ کو اس قدر غصہ آتا ہے تو خود اہل ایمان پر جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے قوانین سے انحراف کر رہے ہیں بلکہ انحراف کے کیا اللہ کے قوانین کو مسترد کر کے خود نئے قوانین اور نیا ضابطۂ حیات اپنا خود سخت ضابطۂ یاد ترتیب دے رہے ہیں اللہ غصے کا اظہار فرماتے ہیں قرآن کہتے ہیں وما الرسول وما نحاكم جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ تمام آیات اسلامی معاشرے کی ترویج تنفیز کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے پوری گہرائی سے ان آیات کو سمجھیے ان آیات کی روشنی میں جب کوئی فرد اپنی زندگی کے بنیادی اصول کو سمجھ لیتا ہے انہیں اصولوں پر ایک فرد اور خاندان کی اٹھان ہوتی ہے تو یہی اصول پھر اسلامی معاشرے کے اقدار اصلی بن کر سامنے آتے ہیں جس سے معاشرے کے ہر فرد کے دل و دماغ میں اعتقاد اعتقادات راسخ ہو جاتے ہیں اسلامی عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے اسلام عقیدے کے ذمن میں کیا سمجھا رہا ہے یہ دماغوں میں بیٹھ جاتا ہے قلوب و ازہان اس سے روشن ہو جاتے ہیں اس کے سامنے بندگی کی تمام گریں کھل جاتی ہیں ایک ایک کر کے بندگی کی گریں کھلتی جاتی ہیں بندگی کے صرف اور صرف بندگی صرف اور صرف ذکر اذکار نماز روزے کا نام نہیں بلکہ زندگی کا ہر سانس عبادات کے ساتھ خاص ہو یا معاملات کے ساتھ اللہ کے احکامات کے تابع ہے اجتماعی نظام ہو یا قوانین و ضوابط سب رب کی بندگی کے دائرے میں بند ہیں اسی بنیادی فکر و عمل کے کسی ایک پہلو سے سرے سر منہ انعراف کرنا جاہلیت کے گڑے میں کود جانے کے مترادف ہے عقیدے کا وصف یہ ہے کہ انسان جس سے عرفان ربانی تک جا پہنچے بندے اپنی ذات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ پہچان لے مطلب یہ وہ ہوا کہ وہ انسانیت کی اصلیت تک جا پہنچے رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے پھر وہ چاہ کی تکمیل کی دھن میں اسی عقیدے کی بنیادی تصور سے اپنی زندگی کی تمام رائے متعین کرتا چلا جائے جس کی نشاندہی محمد الرسول اللہ کے جزو ثانی میں کر دی گئی اب آئیے جائزہ جا لیجیے نور ربانی کلام الہی سے روشن اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے کون سا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا کون سی جماعت جماعت محمد کہلائے گا صحابہ کی جماعت کی طرز پر فَإن آمنو ما آمنتم بھی فقدحت دو فقدحت دو کی عملی تفسیر عملی تفسیر کون سی جماعت بنے گی یہاں تک کہ ایسے معاشرے کا وجود سامنے آئے جہاں جاہلیت کے پنپنے اور سنورنے کی جگہ نہ رہے اس کے لیے کیا ضرورت لازم ہے ہے کہ اہل ایمان کا ایسا گروہ سامنے آئے جو اس عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کر چکا ہو کہ بندگی تمام کی تمام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کسی اور کی بندگی کی شرکت کو گوارہ نہیں کرے گا نہ قید و تصور کے لحاظ سے کسی کی بندگی قبول کرے گا نہ عبادات و معاملات میں غیر اللہ کی شرکت کو مانے گا نہ قوانین قوانین اور نظام زندگی کے اندر اللہ کی اطاع میں کسی قسم کی ملاوٹ پر سر تسلیم خم کرے گا اپنے اور کیئنات سے وہ تمام علاق خورج خورج کر نکال باہر کرے گا جو خود انسانی عقل کی طرح شیدہ ہیں اس معاشرے کے تمام رسم و رواج اللہ کے ساتھ خاص ہیں یہ وہ رویہ ہوگا جس پر کھڑے افراد جماعت محمد کہلائے جائیں گے یہ وہ رویہ ہوگا جس پر کھڑے افراد جماعت محمد کہلائے جائیں گے اور اس جماعت پر کم معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلایا جائے گا یہی وہ طریقہ کار تھا جس پر دنیا کی پہلی اسلامی جماعت رسول اللہ کے سایہ شفقت میں جماعت محمد پروان چڑھتی ہے مدینہ کی گلیوں میں اسی معاشرے کا سورج سوانزے پر روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے اولین ایک سوچ کی پختگی کی ضرورت ہے ہمیں کیا چاہیے اولین اس سوچ کی پختگی کی ضرورت ہے جو انسانوں کے دل دماغ کے دائرے میں فکر کی صورت جا کھڑی ہو اور فکر کی ایسی پختگی اور ایسا درد جو تحریک کے روپ میں آ جائے وہ تحریک جس کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم افراد کے عقائد عقائد کی درستگی ہو نمبر دو پھر وہ راسک راسک العقیدہ افراد سامنے لائے جائیں جو لوگوں کے قلب و ضمیر کے ہر پونچے سے غیر اللہ کی آلائش ہو بدبو کے سران باہر کریں صاف ستھرا صاف ستھرے اجلے دل دماغ والا گروہ اور جماعت کھڑی کی جائے پھر جن لوگوں کے دل دماغ پر ہر علائش سے صاف ہو چکے ہوں جن لوگوں کے دل دماغ ہر قسم کی علائش سے صاف ہو چکے ہوں اور توحید کی روشنی سے جگمگانے لگیں اپنے کردار کے تمام پہلوؤں پر اس عقیدے کی چھاپ پیدا کریں یہی توحید پرست جماعت خوبصورت اخلاق عالی شان کردار کے لوگ سامنے پیش کریں جاہلیت کے معاشرے کے افراد سے ان اللہ والوں کی اخلاقی سطح اس درجے کی بلند ہو جاہلی معاشرے کے افراد خود انہیں صادق کو امین خود صادق کو امین کہہ کر پکاریں اخلاق کی ایسی خوشبو بنے ان کی موجودگی چاروں اطراف کو مہکا دے جس طرح ان افراد کے عقیدہ تمام علائشوں سے پاک صاف ہو ویسے ان کے معاملات اخلاق بھی تمام علائشوں سے پاک صاف ایسے عقیدے کی پختگی محسوس ہو خدا رسول کے سامنے یہی لوگ حقیقی مومن اور مسلمان ہوں گے پھر یہی لوگ مل کر جماعت محمد بن جائیں جو جاہل معاشرے کی گرفت ختم کرنے اور اسلامی معاشرہ کھڑے کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں اور کوششوں میں دن رات ایک کریں دعوت کا ایسا میدان سجائیں دعوت کی ایسی خوشبودار تحریک اٹھائیں کہ لوگ جوک درجوک اس دعوت کے اثیر ہوتے چلے جائیں سامعین دیکھا دوبارہ رو کروں گا ایک ایسی دعوت توحید کی تحریک جن کے دلوں کے گوشوں میں جہری معاشرے میں بچے بسے مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی فکر کڑھن درد و محبت کا پورا پورا شہر آباد تحریک و جماعت کے افراد نفرت کی لکیریں کھینچنے والے نہ ہوں محبت کی سبیلے بانٹنے والے مگر وہ جاہلیت یا اس کے کسی بھی جز سے احساس و شعور قلب و نظر کا قطعی تعلق نہ رکھتی ہو یاد رکھیے عقیدہ و توحید کی احساس پر کھڑی جماعت اسلامی معاشرے کی راہیں جون جون کھولتی چلی جائے گی خود بخود جاہلی معاشرے کی گرفت کمزور پڑتی چلی جائے گی یہی وہ وقت ہوگا جب جاہلیت ہڑبڑا کر سٹ پٹا کر اس جماعت محمد کے خلاف گٹیا ہتھ پر اترائے گی مگر جماعت محمد کو مکمل اعتماد صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پر پوری گرفت کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا کیونکہ ہلکے سے رت عمل سے بھی آپ کی یہ دعوت اور اس کا مکمل وجود کی جڑیں تک ہل جائیں گی لہذا صبر اور استقامت یہ بات پلو سے باندھ لیجیے جاہلیت ابتدائے دعوت میں اس نقطے کو ذہن نشین کریں سب دائیں اس نقطے کو ذہن نشین کریں جاہلیت ابتدائے دعوت میں موضوع اصلی سے ہٹا کر نئے نئے موضوعات میں کا ڈورہ ڈالے گا جو کہ جعلیت کا روز اول سے جعلیت کا روز اول سے عادت کبیہ اور مکر, مکر مکر اکبر رہا ہے بہت بڑا مکر ہے ان کا اصل موضوع سے ہٹا کر ادھر ادھر اسے مانتے ہو اسے نہیں مانتے اس کا اقرار کرتے ہو اسے قبول کرتے ہو آپ کو اصل دعوت سے اور آپ ان چونکہ چنانچہ اگر مگر میں نہ پڑھیں اگر دایان توحید کسی مکر اور سازش کی جال میں نہ اترے تو حقیقت یہ ہے بلکہ قوی یقین ہے کہ رفتہ رفتہ یہی جاہلی معاشرہ کمزور پڑھ کر اسلامی معاشرے کی گرفت میں آتا چلا جائے گا پھر جاہلیت وقت کے ساتھ اپنی موت خود مر جائے یاد رکھو احباب ملک مسلمان آبادیوں پر مسلح جاہلیت میں صرف وہی دعائی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق و کردار کی گوائی دشمند دینے پر مجبور ہوں جن کے اسلامی و سیاسی وصیرت کامل ہو جو تذکیہ نفس کی چکی میں پسٹ چکے ہوں جن کی زبان و بیان کو تلخ نوائی کا مرچ میں سالہ نہ ہو ان خوبیوں کے حامل دعائی ایسی تحریک اور نئی جماعت محمد اور نئے معاشرے کی اٹھان میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کی تبدیلی صرف اور صرف فکری اور نظریاتی بنیادوں پر نتیجہ نہیں دے دائی کیسے ہو یہ عرض کر دیا دوسری بات کیا یہ دائی نظری اور فکری محنت کریں تو نتیجہ آئے گا کتابوں پر کتابیں پمفلٹ پر پمفلٹ بیان پر بیان بات پر بات نتیجہ آ جائے گا نہیں بلکہ معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھنا فی زمانہ انہی داعیوں کے ذمہ ہے اور یہ جماعت محمد کی قیادت کے پیشے نظر رہنا چاہیے کہ وہ زمانے میں رچے بسے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے والے اسی معاشرے کی چلت پھرت کی جو ضروریات ہیں آپ صرف صرف حرام کا حرام کی لوگوں کو پہچان ہی نہ کروائیں انہیں حلال بھی متبادل کے طور پہ پیش کریں جہلیت کے تعلیمی نظام کے مقابل عصری تعلیمی نظام کا ڈھانچہ متعارف کرانا جاہلانہ تجارتی نظام کے مقابل اسلامی اصولوں پر مبنی تجارتی نظام متعارف کروانا مارک اور مارکیٹنگ کا وجود اسلامی مارکیٹنگ کا وجود لاکڑا کرنا جو خالص اسلامی نفع اور اسلامی تجارت کے روپ لیے ہوئے ہو یہ متعارف کروانا دائیوں کی ذمہ داری ہے جبکہ یہ سب اہل خیر کی کثیر تعداد کے موجود ہوتے ہوئے ہونے کے سبب ایسا کرنا قطعی مشکل نہیں ہے جب آپ مارکیٹ ہی تبدیل کر دیں گے خریداروں کا رخ خود بخود دنیاوی اخروی مفادات کے تحت اس مارکیٹ کی طرف ہوتا چلا جائے گا جس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے والے دائیوں اور جماعت نے جس تجارت کو ترتیب دیا ہوگا جس مارکیٹ کو جاہلانہ مارکیٹ کے مقابلے میں ترتیب دیا ہوگا لوگوں کا رخ دیانت داری اور صاف ستھری مارکیٹ کی طرف ہوگا کیونکہ ظاہر لوگ دیانتداری اور صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتے ہیں جس کی ایک ہلکی سی مثال مسلمان دنیا میں متعارف کرایا گیا اسلامی بینکنگ نظام ہے موجودہ دور میں دیکھ لیجئے جو کہ ایک نئی اور طاقتور مارکیٹ بن کر سامنے آیا یہاں تک کہ جاہلیت کو اس کے سامنے سرخم کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مارکیٹ کے کی اصول جس کے تحت گاہک کو بادشاہ کہا گیا ہے بادشاہ کی سوچ بدل رہی ہے تب مارکیٹ بھی بدلنے لگی ہے المختصر یہ ایک حقیقت واضح حقیقت ہے نیا اسلامی معاشرہ اس وقت تک تعمیر کے کسی مرحلے کو طے نہیں کر سکتا نہ ہی اپنا وجود منوا سکتا ہے نہ ہی جائلی معاشرے کے رد عمل اور دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے جب تک وہ ایمان کی انتہائی درجے کی قوت نہ حاصل کر لے بلکہ یہ قوت ہماگیر ہما جہت ہو جس کی جڑیں معاشرے کے ساتھ،, تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر اتر چکی ہوں یوں لیجئے اس نئی جد و جہد میں تصبر اسلامی کی قوت اخلاق اور نفسیات کی تربیت کی قوت تنظیمی اور جماعتی قوت کردار و افعال کی قوت سب قوتیں مل کر اسلامی معاشرے کے م... اسلامی معاشرے کے مقابل کھڑے ان تمام جاہلی معاشروں کا معاشروں کے سامنے سینا تان کر کھڑی ہو جائیں تاکہ وہ جاہلی معاشرے ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں اور رفتہ رفتہ لوگوں کی اکثریت اسلامی معاشرے کی طرف آنے لگے یوں جاہلی معاشرے کی گرفت کمزور ہوتی چلی جائے گی اور اسلامی معاشرہ ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا ایک سوال ہے کہ میری گفتگو میں بار بار ایک جاہلی معاشرے کا ذکر آ رہا ہے اس کی کوئی مثال بھی تو ہوگی آپ کا سوال ہوگا کہ کوئی جائلی معاشرے کی مثال کون کون سے معاشرے اس میں شمار ہوتے ہیں آسان اور مختصر تو یہ ہے کہ ہر وہ معاشرہ جو اسلامی نہیں وہ جاہلانہ معاشرہ ہے اس اجمال کی تفصیل بھی سن لیجئے ابوراً وہ کمیونسٹ معاشرہ جو اللہ ہی کا انکاری ہے جو انسانی تخلیق کو نیچر اور مادیت کا رد عمل قرار دیتا ہے جو کائنات کی تحقیق میں اقتصادیات اور مادیت کے مادیات کے باہمے میں مبتلا ہے جو انسان کی ضرورت اور جانوروں کی ضرورت تک فرق نہ کر پایا جو ایوانی حیبانی ضروریات اور مطالبات میں بیان ہی انہیں انسانی مطالبات و ضروریات سمجھتا اور سمجھاتا رہا یعنی روٹی کپڑا اور مکان کا نارا کھانا پینا سونا وہی جو جانور چاہتا ہے وہی انسان کی ضروری ضرورت ہے یہ پہلا وہ معاشرہ ہے یہ الہادی انسان اور جانور تک کی ضروریات کا فرق نہ کر سکے ان کی ربوبیت اور حاکمیت سوشلسٹ پارٹی کو حاصل ہے یہ بدترین جہالت ہے انسان کی انا سوچ و فکر جو باقی جانوروں سے انسان کو فرق دلاتی ہے یہ جالیت انہی فکروں کو محدود کر کے انسان کو جانور بنا دیتی ہے نمبر دو یہودیت و عیسائیت کا وہ معاشرہ جو اللہ کے احکامات اور ذات رسول اللہ کی انکاری ہیں جو اللہ کی اولاد اور تشریح کے نظریوں پر کھڑے ہیں پرانے مجید ان کے متعلق کہتا ہے یہودی تو کہتے ہیں ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نسرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کے منہ بنائی ہوئی باتیں ہیں ان لوگوں کی یہ ان لوگوں کی اسی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں اندھے بہکے جا رہے ہیں لقت کلین کالو کہتا ہے وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ ایک خدا کے بات کوئی خدا نہیں اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا یہ بھی جہلی معاشرے کے لوگ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا کہ وہ تین تین خدا بنا کے بیٹھ گئے پھر یہودی کہہ رہے تھے مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ مغل اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں جو بات انہوں نے کہی اس کی وجہ سے ان پر لانت الگ پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے اللہ خرچ کرتا ہے اور یہی یہود نصارہ ہے جو کہہ رہے ہیں وکالت یہود یہود بن نصارا نخن ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں یہ وہی یہودی معاشرے کی پران تصویر کشی کر رہا ہے اور ان معاشرے کے نظریات اور فکر کو قرآن بیان کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے ہیں پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں اللہ کہتے نہیں نہیں تم نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے چہیتے ہو پھر اگر تم ہوتے تو اللہ تمہیں سزا ہی کیوں دیتا تم ان عام انسانوں کی طرح انسان ہو اللہ اور اس کے رسول کے انکار کے بعد ان کی جاہلیت کا اندھیرا تب اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے جب یہ پرستش کی ایسی ایسی شکلیں سامنے لاتے ہیں جن سے ابدیت کا چہرہ تک بگڑ جاتا ہے اور ابدیت کی یہ شکل گمراہ مشرکانہ تصورات پر مبنی ہے انہوں نے خدائی اختیار کا اختیارات کی تقسیم کا ایسا بازار سجا رکھا ہے جہاں خدائے واحد و لم, لم و جولت صرف اور صرف ایک بے اختیار ناظر بن کر رہ جاتا ہے انہوں نے ایسے اختیارات کی دھماک چوکڑی مچائی ہے انسانوں کے اندر ایسے اختیارات کو تقسیم کیا ہے کہ جہاں خدا کو صرف اور صرف ایک دیکھنے والا نعوذ باللہ من ذالک تماش میر بنا کر رکھ دیا ہے اللہ صرف تماشا دیکھیں گے اصول تو ہم چلائیں گے قوانین تو ہم بنائیں گے فیصلے تو ہم کریں گے قرآن اپنے دور میں قرآن اپنے دور میں ایسے لوگوں کو جو الگ اللہ کی حکمیت تقسیم کر کے یا کل اللہ کی ذات اللہ کی ذات کو الگ کر کے اس کی اختیارات کو الگ کر کے تقسیم کر کے انسانوں میں تقسیم کر رہے تھے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ات خزو احبار ارباب اللہ من مریم وما مرو اللہ واحد لا الہ الا ہوا صبح عما ہُو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا نصیب نے مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے غور سے سنیے اور بار بار تکرار سے سنیے یہ لوگ اپنے حبار وبان کو رب ماننے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے نہ ان کی بندگی کرتے تھے ان کا صرف اتنا تسلیم کرنا تھا کہ ہمارے ان رحبان و اخبار علما درویشوں کو حاکمیت کا حق حاصل ہے <تصفيق> قرآن پاک نے اس سوچ و فکر پر انہیں کافر اور مشرق تک کہا آج مسلم سوسائٹی میں احبار و رحبان کی جگہ ان کے ہم پلہ افراد کو حکمیت کا حق دے دیا گیا انسانوں پر انسانی حاکمیت کے دعوے کو دھڑے سے قبول کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے یہ جاہلیت کی ماسوہ کیا ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اف حکم الجاہلی اللّہ حکم القومی یو قینون بھلا کیا یہ جہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے قرآن کی شاید میں واضح آ گیا کہ وہ معاشرہ ظاہری معاشرہ ہے جو اپنے معاملات اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کر کسی اور کی قزا میں کسی اور کی عدالت میں کہیں اور جا کر کروانا چاہتے ہیں اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر یہود نصارہ کے ان جرائم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا اور انہیں جن جرائم کا مرتکب قرار دیا ان میں شرک کفر اللہ کی بندگی سے انحراف اس کے مقابلے میں احبار رحبان علماء درویشوں کی بندگی کرنا بتایا تھا انہوں نے احبار رحبان کو وہی حقوق دے رکھے تھے جن, جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا بدقسمتی سے ہم بھی اسی جرم کے شریک ہو چکے ہیں جو اخبار رحبان کے پاس حقوق ہیں اللہ نے انہیں جرم قرار دیا آج اسی جرم کا ہم شکار ہو چکے ہیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب اور الہ بنایا یہ بھی شرک کی ایک قسم تھا خدائی اختیار اخبار رحبان کو دے کر یہ شرک کی دوسری قسم میں وہ عیسائی مبتلا ہوئے پہلی قسم یہ تھی حضرت عیسیٰ کو اپنا رب مان لینا الہ مان لینا دوسری قسم یہ تھی انہوں نے اپنے احبار رحمان علماء اور درویشوں کو اپنا اپنے لیے قاضی بنا لیا اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر ان کے فیصلوں کو مانتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں جو فیصلہ یہ کریں گے وہ قبول ہوگا انسان کو یکساں طور پر خدا کی بندگی سے یہ دونوں قسمیں خارج کر دیتی ہیں لا الہ کی وہ شہادت جو انسان کی اخروی کامیابی کا واحد نقطہ ہے یہ شہادت ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہے ان اپنے فیصلے کسی اور کی طرف لینے سے یہ شہادت ختم ہو جائے گی بے شک آپ سے ہزار مرتبہ کہیں لیکن اللہ کے ہاں آپ کی یہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی یہاں فرق صرف اتنا سا ہے اسلامی معاشرے کی دعوے داری میں ہم مچھلیاں ہفتے کی بجائے اتوار کو پکڑ رہے ہیں اور شراب کی بوتل کو زمزم کے سٹکر سے حلال بنا رہے ہیں. اے اہل ایمان صاف و شفا فقید و عمل کو اختیار کیجیے وما آتا تم رسول اور رسول جو تمہیں کچھ دے وہ لے لو وما وما نحاكم اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ و تقل اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ہیلے بہانے نئے نئے فسانے دوستو سب بہکاوہ ہے اے انسان تیری فلاح اسی میں ہے کلآن تم عالم و اللہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے آپ سے کلآن تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ فلاح کس میں ہے جس میں فلاح تیری پوشیدہ ہے وہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیا اللہ کے علم میں تھا تمہاری اس میں فلاح ہے اللہ نے بھائی کے ذریعے سے وہ تمہیں بتا دیا تم انسان اپنے علم پر ناز نخرے ترک کر دو جو اللہ نے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے اسے اختیار کرو وما اوتیتم من العلم الا قليلا اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے اتنے تھوڑے سے علم پر اتنا نخرہ اتنا گھمن اتنا غرور کہ اللہ کے سب حکموں کو چھوڑ کر اپنی بات پر نا اور اپنے فیصلوں پر فخر اپنی اقتدار اور اپنی عقلیت کا دعویٰ وہ جو تمہیں کامیاب زندگی کے اصول حکام دے رہا ہے اے انسانوں بس اسی پر صرف چلو بس صرف انہی پر چلتے رہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَیا دراصل اللہ جانتا ہے علم رکھتا ہے تم علم نہیں رکھتے بشری تقاض انسانی ضروریات اور دیگر مخلوقات میں ہم آنگی اور کل کیئنات کے ساتھ ہم آنگی وہ سب امور جو تمہیں نظری نظر سے جو تمہاری نظر سے پشیدہ ہے سب اللہ پاک ان کا علم رکھتے ہیں پھر اللہ پاک نے تمہیں صرف وہ کرنے کا حکم دیا ہے اے انسان جو تیرے مفاد میں ہے صرف وہ کرنے کا حکم دیا ہے رب کی مان کر چل عبادت بھی اسی کی حاکمیت بھی اسی کی اسی کے سامنے سجدہ ریز رہے اسی کی زندگی اسی کے زندگی کے معاملات میں فیصلے قبول کر اپنی زندگی میں اسی کی ذات کے فیصلے قبول کر آئیے آئیے ہم سب کے سب خود کو اللہ کے حکموں کے تابع فرمان بنا جاہلیت کے جرائم سے یہ جو اوپر میں نے ذکر کیا اسلامی معاشرہ بتا دیا کیا ہے کیسے ترتیب پائے گا اور جاہلی معاشرے میں کیا کیا خرابیاں تھیں قرآن نے کن خرابیوں کا ذکر کیا وہ بھی بتا دیا آئیے جاہلی معاشرے سے بچیے اسلامی معاشرے کی طرف آئیے جاہلیت کے تمام جرائم سے توبہ تائب ہو کر اسلامی احکامات پر اپنی زندگی کی ایک نئی بنیاد قائم واللہ ہماری اسی دعوت میں انسان کی فلاح و بہبود خوشیدہ ہے اگر اس دعوت کو قبول کر لیا گیا تو انشاءاللہ شاء کامیابی ہی کامیابی ہے یہ ہمارا چوتھا درس تھا اسے بار بار سنیے سمجھیے اور سمجھ کر خود دعائی بنائیے اس درس کو بھی آگے پھیلائیے خود بھی دعوت دیجیے کیونکہ ہماری فلاح اسی میں ہے ہم کچھ نہ کر پائے دعوت کے ذریعے سے ہم الائے حق اللہ کلیمت اللہ کا کام تو کر سکتے ہیں اللہ کا دین تو بلند کر دین کا کلمہ تو بلند کر سکتے ہیں نغمہ توحید ہی تو لوگوں کو سنا سکتے ہیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے مواخل الداوانہ ان الحمد اللہ رب العرم